السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ و والسلام وسلم رسول اللہ ولا آلہ وصحبہ سحبی اما بعد سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ اہل علم اور طلبہ کے سامنے اس حساس موضوع پر ایک علمی درج دوں حقیقت میں میں اس کا اہل نہیں تھا لیکن شیخ ابو فہد مختار مدی مدنی حفظ اللہ کی رہنمائی پر میں نے یہ موضوع چوائس کیا اور یہ موضوع بہت باریک ہے دقیق ہے اس کے مسائل باریک ہیں اس لیے اس میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد شیخ مختار صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ شیخ نے مجھے موقائنات فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کی میزان حسنات میں یہ موضوع ہے بویو محرمہ شیخ نے مجھے اسی عنوان سے یہ موضوع دیا پھر شیخ نس اللہ صاحب نے پوچھا اردو میں کیا لکھے حرام تجارت یا تجارت اور میں فرق ہے ہر خرید و فروخت کرنے والا تاجر نہیں ہو سکتا لیکن ہر تاجر خرید و فروخت کرنے والا ہو سکتا ہے تو ہر تاجر یہ خرید و فروخت کرنے والا ہوگا لیکن ہر خرید و فروخت کرنے والا تاجر نہیں ہو سکتا یہ فرق ہے تو اس میں حرام بو یعنی خرید و فروخت کے حرام معاملات خرید و فروخت کے حرام معاملات آپ سبھی کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اسلام ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے اس لیے کہ یہ نظام حیات یا یہ دین تا قیامت تک کے لیے ہے قیامت تک جتنے بھی مسائل آتے رہیں گے ان مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے اگر تمام مسائل کی تفصیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہوتی تو اس سے دو خرابیاں لازم آتی یعنی تفصیل سے نس کے ساتھ ہر مسئلے کی دلیل کے ساتھ اگر فتویٰ موجود ہوتا تو اس میں دو خرابیاں لازم آتی پہلی خرابی ہے کہ بہت زیادہ ہو جاتا نصوص کی بھرمار ہو جاتی تو یہ حفظ کرنا یاد کرنا لوگوں پر بھاری گزرتا کیا خیال ہے شاپ گزرتا دوسری خرابی یہ لازم آتی کہ اس سے علماء اور جوہلا میں کوئی تمیز نہیں رہ جاتی کیا خیال ہے ہر جاہل شخص ان نصوص کو یاد کر کے ہر مسئلے کی تفصیلی دلیل یاد کر کے وہ عالم بنا بیٹھتا تو اس میں علماء کی فضیلت ختم ہو جاتی تو اسی لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں کلی قواعد ہیں قواعد کلیہ اجنے کہتے ہیں ان کلی قواعد سے مسائل کا استمبا کرنا یہ علماء راسخین یعنی ان علماء کی ذمہ داری ہے جن کے ہاں شخص میں گہری بصیرت ہو حدیث کا مکمل علم ہو اور مسائل اور واقع یعنی صورت حال جو م... ہے اس پر گہری نظر ہو تو ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل پر گفتگو کریں مجھ جیسے چھوٹے موٹے طالب علم کے لیے حقیقت میں مناسب نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس مسئلے پر کچھ گفتگو کروں تو یہ پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ کہ جو میں نے اس میں موضوع دیا ہے چند قواعد و ضوابط عاملوں کے پاس ہے. تو یہ چونکہ معاملات یہ معاملات یعنی خرید و فروخت کے حرام معاملات آپ کو معلوم ہے کہ عبادت میں اصل حرمت ہے یہ قاعدہ ہے عبادت میں اصل حرمت السل فی العبادات الفرما یعنی ہم کوئی بھی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس کے برعکس آدات میں معاملات میں اصل حلت ہے السلف الداتی المعاملات البا اصل معاملات میں آدات میں سماجی اقوار میں تجارتی مسائل میں سماجی ایشوز میں تمام ان طرح کے مسائل میں ہلت ہے یعنی سب حالات ہے اگر کوئی بندہ کوئی شخص کسی مسئلے کو خرید و فروخت کے کسی مسئلے کو یا سماجی رسم و رواج کے مسائل میں سے کسی مسئلے کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل پیش کرے عبادت میں کیا ہے اگر کوئی بندہ کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرے کسی عبادت کا اس کرنا چاہتا ہے کسی عبادت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے <تصال> <کی> <تصال> وہ دلیل پیش کریں اس میں اگر کسی چیز کی ممانیات کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ لگا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کہ وہ دلیل دے وہ اصل میں حالات ہے اللہ کے علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے مسائل تھے اس کے بعد مسائل دھیرے دھیرے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اتنی کثرت ہوئی کہ آج مسائل کا ایک امبار لگا ہوا ہے اور ہر مسئلے میں دلیل موجود نہیں ہے جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ سناتے ہیں وہ تبیار علی کل یعنی قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان اس کی وضاحت موجود ہے کچھ پوچھ سکتا ہے کہ اگر موجود ہے وضاحت تو پھر یہ ان مسائل کی دلیل کیا ہے تو وضاحت کے دو قسم ہے پہلی قسم جو واضح ہے سب جانتے ہیں دوسری قسم جس کو یعنی خفی کہتے ہیں پوشیدہ وضاحت جنہیں علماء نکالتے ہیں تو وضاحت موجود ہے لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر مسئلے کی تفسیر کتاب اس میں سے نکالے امام بخاری رحمت اللہ جی سے پوچھا گیا کہ کیا ہر مسئلے کو ہم کتاب و سنت سے نکا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ کتاب و سنت ہی اصل بنیاد ہے تو یہ قاعدہ ہو گیا پہلا قاعدہ کہ عبادات میں اصل حلت ہے عبادت میں اصل حلت ہے معاملات میں اصل حلت ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس کا اس ہم کی ہمیں ضرورت پڑے گی دوسرا کادہ یہ ہے کہ ہر نجس یعنی ناپاک چیز حرام ہے ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے اس کی کوئی مثال دیکھ جی جی منی کیا کوئی چیز حرام ہو اور ناپاک نہ ہو شراب شراب ہے شراب یعنی آپ لوگوں نزدیک کہ یہ نجس نہیں ہے جیسے کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے شراب کا سونا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن ان کے حق میں نجس نہیں ہے کیا خیال ہے اور گدھا پالتو گدھا کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے تیسرا قائدہ یہ ہے کہ ہر حرام چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا کھانا پینا حرام قرار دیا ہے اس میں اصل قاعدہ کیا ہے کہ کی اس کی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے حرام ہے یہ اصل قاعدہ اس سے کچھ مستفنیات ہیں جو کچھ الگ چیزیں ہیں کچھ الگ مسائل جو آئیں گے تو یہ تین قواعد بہت اہم ہیں اس مسئلے کے لیے یعنی خرید و فروخت کے مسائل کو کرنے کے لیے جیسے اچھا پہلا قاعدہ میں یہ سب کوائل لکھ رہے لیکن میرے پاس سوچنا وقت رہی تھا اس لیے میں نے کوائل نہیں لکھے بعد میں ہر ناپاک چیز حرام ہے یہ ہر وہ چیز ہر وہ چیز جس کا ہر وہ چیز جس کا کھانا پینا تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے ٹھیک <سؤال> ہے اس کا بھی یہ کھانا صحت قلعہ سے مدر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں سے جس چیز کا کھانا پینا حرام ہے شریعت کی نظر میں اس کی خرید و فروخت کرنا منع ہے معام سے تو سمجھا گیا یہ آپ لوگوں نے لکھنا جی اردو میں لکھنا انگلش میں نہیں لکھنا سکھانے کا مجھے کسی نے بتایا کہ انگلش میں لکھتے ہیں لوگ میں انگلش میں لکھتے ہیں انگلش میں اچھا انگلش میں افسوس کی بات پہلا قاعدہ شعر بتایا کہ معاملات میں اصل اور عباہت نہیں حلال ہے دوسرا ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے ذہن تصور قائم کیے نہیں آپ لوگوں نے ہاں ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے اور تیسرا قاعدہ کہ ہر وہ چیز جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی خرید و فروخت, کی خرید و فروخت کیا ہے حرام جیسے کتا ہے ہمارے پاس ساری مثالیں آئیں گے بھی یہ جی جی صرف قاعدے کے جیسے کتا ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کی بیوشرا کرنا خرید و فروخ کرنا حرام ہے ٹھیک ہے سب ساری مثالیں آئیں گی ان شاء اللہ ساری مثالیں ساری مثالیں یہ قاعدے تاکہ جب میں وہ مسئلہ بیان کروں پھر میں لوٹوں گا نہیں اس طرف میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس پہ کون سا قاعدہ فٹ ہو رہا ہے یہ اصل ہے تو اگر ہم معاملات یہ ہو گیا اس طرح اگر معاملات کی ہم دیکھیں تو معاملات تین قسم کے ہیں پہلی قسم وہ معاملات جن کی ممانعات کے بارے میں کتاب السنت سنت میں سراہت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ نسل موجود ہے جیسے شراب حرام ہے کتے کی تجارت حرام ہے سرح سے موجود ہے وہ معاملات جن کے بارے میں سراہ سے آیا کہ یہ حلال ہے دو ہو گئے تیسری قسم جن کے بارے میں نہ تو یہ آیا ہے نہ تو وہ آیا ہے کیا مطلب نہ تو یہ آیا نہ تو وہ آیا ہے نہیں مشکل بات نہیں ان کے بارے میں خاموشی ہے نہیں نہیں خاموشی نہ تو حرمت کا فتو آیا ہے نہ تو حلت کا فتو آیا ہے تو اس میں اصل کیا ہے کہ یہ حلال ہے پہلی قسم جس کے بارے میں قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ نس کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے دوسری قسم جس کے بارے میں سراحت کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے نس آئی ہوئی ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو وہ چیز حلال ہے تیسری قسم مسکوت ان جس کو عربی کہتے ہیں مسکوت جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے جس سے اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول نہیں تھا مثال کے طور پر اس کے بارے میں اگر آپ تلاش کریں تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس میں اصل کیا ہے مثال کے طور پر وہ حلال ہے تیم معاملات کی تین قسمیں ہیں اس کے بعد میں بے کی تعریف اور اس کا شرعی حکم آپ کے یہاں ایک چپٹر ہوگا بے کی تعریف اور اس کا شرعی حکم اگر ہم اردو میں کہیں بے تو بیچنا بیچنے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں رسول بھائی کوئی چیز آپ بیچتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں ہوتا ہے اور سامنے والے کے حق میں کیا ہوتا ہے ضرورت ہے نہیں آپ جب قیمت لے کر کے میں نے آپ سے یہ قلم خریدی قلم میں نے لیا پانچ لیال میں ٹھیک ہے تو یہ چیز میرے حق میں کیا بنتی ہے کہ میں اس کا مالک ہو گیا ہمیشہ کے لیے تو یہ فرق ہے کرایہ میں قرض میں اور بے میں بے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی منتقلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے قیمت لے کر کے بیچ دی تو وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا حق بن گئی اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے چھین سکے اللہ کہ دوبارہ آپ اسے خرید لیں تو یہ بے ہے اس طرح کرائے میں معاوضہ ہوتا ہے قیمت ہوتی ہے نا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے کرایہ قرض قرض میں آپ دیتے ہیں واپس لیتے ہیں تو یہ قرض بھی بے نہیں ہے اور بے میں کیا ہے اصلی ہے کہ حلال ہے اللہ تبارک کرشا سرماتے ہیں وہ الح <الْرِّبَعَة> اللہ البیا و حرم یہ بے کا شرعی حقوق ہے الح <الْرِّبَعَة> اللہ البیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حرام حلال اور ریبا کو حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ریبا بے سے مختلف چیز ہے یعنی سود خرید و فروخت سے مختلف چیز ہے زمان, زمان جہلی میں لوگ کیا کہتے تھے؟, اِنَّمَ الْبَيْعَ مِثْلُ <تصفيق> کیسے کہتے تھے کہتے تھے کہ پیسہ دے کے پیسہ لے رہے ہیں تو یہ بھی خرید و فروخت ہے لیکن اس خرید و فروخت میں اور پیسہ دے کر کے, کے سامان لینے میں دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہو سکتا ہے فرق یہ ہے کہ پیسہ دے کر کے پیسہ لینے سے سامان میں تجارتی مارکیٹ میں تجارتی سامان نہیں آئے گا تجارتی سامان نہیں آئے گا اسی کے بس لے رہے ہیں. سامان کا کوئی تبادلہ نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ اقتبار کو ہوتا رہا ہے ان نم البئی الحب ہر رم الربا سود کو بیٹا قسیم قرار دیا ہے قسیم کہتے ہیں جیسے کلمے کی تین قسمیں اس فیل حرف تو اس الگ ہے فیل الگ ہے ہر فلاک تینوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہے ایسے ہی الح اللہ ربا بے کو حلال اور ربا کو سود کو حرام دونوں الگ الگ ہے تو اس سے ہماری جالیت میں جو یہ عقیدہ تھا اس کی تردید ہوتی ہے تو یہ قرآن مجید سے اس کی دلیل ہے کہ بے حلال ہے سنت سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بالخیارقا آپس میں دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار میں ہوتے ہیں جب تک کہ اختیار سامان خریدا جب تک اس وقت اختیار رہتا ہے کہ آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے تو یہ دلیل ہے سنت سے دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یعنی اپنی زندگی میں بے و کرتے چلے آئے ہیں خرید و فروخت چلے آئے ہیں اس لیے کتاب و سنت سے بے کی شرعی حیثیت یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے اور اجماع اس پر نقل کیا گیا ہے اجماع نقل کرنے کا کیا فائدہ ہے یعنی اس پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ خرید و فروخت اصل میں حلال ہے اجما نقل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اختلاف کا ختم ہو جاتا ہے جس مسئلے میں اجما نقل کر دیا گیا کوئی کہہ سکتا ہے کتاب اس کتاب میں اس اللہ کی کتاب میں اس کی دلیل موجود ہے سنت میں اس کی دلیل موجود ہے تو پھر ضرورت کیا ہے اجماع کی تو اجما کا فائدہ یہ ہے کہ اجما سے یعنی کسی مسئلے پر علماء امت کا اتفاق نقل کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اب اختلاف کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور اگر ہم قیاس سے بھی دیکھیں تو اس کی قلت ثابت ہوتی ہے یعنی بے کا حلال ہونا خرید و فروخت کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مقولہ ہے السانیہ یعنی فطری طور پر انسان اجتماعی پسند ہے میل جو رکھتا ہے اس کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے آج مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مجھے کھانے کی ضرورت ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے چاول نہیں ہے گیہوں نہیں ہے میں کیا کروں میرے پاس پیسے ہیں میں جا کر خرید کر کھاؤں گا جو بیچ رہا ہے اس کو ضرورت ہے پیسے کی کیوں پیسے کما کر کے گھر بنائے گا تو ہر انسان کی ضرورت ہے یہ تو بے و شرح زندگی کی ضرورت ہے اور جو زندگی کی ضروریات میں سے ہو یہ اسلام کی حکمت ہے کہ اسے کبھی حرام نہیں کرتا تو کتاب یعنی بے کی حلت پر بے کے حلال ہونے پر کتاب و سنت اجماع اور قیاس چاروں سے دلیلیں مل گئی آپ کو تو یہ بے کی تعریف ہوئی اور بے کا شرعی رقم اس کے بعد میں بے کے اقسام یعنی خرید و فروخت کی قسمیں بہت ساری قسمیں ہیں میں نے صرف دو اعتبار سے قسمیں یہاں ذکر کی ہیں پہلی قسم یعنی بطور قیمت ادا کی جانے والی چیز کے لحاظ سے بے کی قسمیں یعنی آپ قیمت کے طور پر جو چیز بیچنے والوں کو دیں گے اس اعتبار سے بے کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم جسے جس کہتے ہیں مبادلت و عرب یہ سامان کا سامان سے تبادلہ کرنا جیسے کہ اللہ رسول کے اصول میں ہمارے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کوئی برف بیچنے آتا ہے کوئی کیلا لے کے آتا ہے دھان دے کر کے چاول دے کر کے گیہوں دے کر کے لیتے ہیں یہ نقص سے نہیں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبادلہ تو آپ دن بیاد سامان کا سامان سے تبادلہ بتائی قیمت آپ سامان دے رہے ہیں اور سامان خرید رہے ہیں اس کو بار تک سے لیا کچھ کہتے ہیں یہ پہلی قسم ہو گئی دوسری قسم مبادلتوں اور دن بنخ یعنی جو عام طور سے رائش ہے کہ آپ بقالے پہ گئے آپ نے ایک ریال دی روٹیاں لے لی تو پیسے کے ذریعے نقد کے ذریعے کوئی سامان خریدنا تو یہ کیش مبادلتوں اور دن بینخیسری قسم کیا ہے مبادلتوں بنق نقد دے کر نقد لینا پیسہ دے کر پیسہ لینا یہ بھی کوئی خرید و فروخت ہے ج ہاں منی ایکسچینج جیسے ڈالر دیکھ کے ریال لینا ریاض دیکھا کے انڈین روپئے لینا یہ تین قسمیں ہیں بطور قیمت جو چیز ادا کی جاتی ہے اس لحاظ سے کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم سامان کا سامان سے تبادلہ دوسری قسم سامان کا قیمت سے تبادلہ تیسری قسم نقد کا نقد سے تبادلہ تیسری قسم کہہ سکتے ہیں مختلف میں چاہتا ہوں کہ یہ اصطلاحات یہ بھی صحیح بات ہے بس یہ اصل کوئی مقصد نہیں مختلف کرنسیوں کا باہمی تبادلہ جی یہ بے کی بطور قیمت یعنی ادا کی جانے والی اور دوسرا جو اعتبار ہے سامان کی سپردگی اور قیمت کی ادائیگی کے لحاظ سے یعنی آپ کو سامان ابھی دے رہے ہیں یا بعد میں ادھار دیں گے قیمت ابھی چکا رہے ہیں یا بعد میں چکائیں گے اس اعتبار سے بے کی چار قسمیں ہیں چار چوکی چکا نہیں اس میں نہیں ہے دوسری قسم کی سامان کی سپردگی اور قیمت کی ادائیگی کے لحاظ سے بے کی قسمیں اچھا ٹھیک کوئی بات ہے اچھا میں آرام سے کوئی مسئلہ یعنی جو چیز آپ قیمت کے سامان آپ نے لیا تو سامان کب لیں گے ادھار لیں گے قیمت آپ دیں گے تو ادھار دیں گے تو اس لحاظ سے کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ آپ نے پیسہ دیا اور سامان لے لیا جس کو کیا کہتے ہیں کیش نقدی خرید و فروخت یعنی قیمت بھی فوری طور پر ادا کر رہے ہیں اور سامان بھی فوری طور پر لے رہے ہیں پہلی قسم ہی ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں نقدی خرید و فروخت جو کہ عام طور پر رائج ہے دوسری قسم کہ سامان تو آپ فوراً لے رہے ہیں لیکن قیمت بعد میں چکا رہے ہیں جسے ادھار کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں کہ آپ نے کوئی سامان بقالے سے خریدا اور اس سے کہا کہ میں یہ دس دن بعد دوں گا ایک مہینے کے بعد ادا کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ادھار خرید و فروخت ہے تیسری قسم اس کے برعکس ہے دوسری قسم کے بالکل الٹا ہے وہ کیا ہے کہ آپ قیمت کی مکمل ادائیگی فوراً کر دیں یعنی آپ کو کسی سامان کی ضرورت ہے اس سامان کا پورا پیسہ آپ ادا کر دیں اور سامان آپ کو ملے گا موسم میں مثلا کھجور لینا آپ کو فی الحال آپ رتب نہیں ملے گا آپ کو تازہ سلاجا سے مل جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ سلحات تھے نہیں فریجر وغیرہ تو یہ قسم اس کو بے سلم کہتے ہیں بے سلم سلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھار یعنی آپ ایڈوانس پیئنگ ایڈوانس ہو لیکن سامان بعد میں لیں یہ تیسری قسم ہے ب سلم عربی میں اس کو بے سلم کہتے ہیں سلم, سلم سلام سرمت سلام سے سلام ٹھیک ہے جیمت تھا دوسرا جو بھی وہ اسی سے بتا لے گا نیکسٹ پیج پہ جو پیج آپ کو دیا گیا ہے اس میں پاک آپ پاک پاک پاک جی اس میں آپ پاک سامان پاک کی یہ لکھا ہوگا سامان کی سپردگی اور قیمت کی ادائیگی کے لیے آپ کی قسم اس کے نیچے پیج نمبر فائیو ہاں ٹھیک ہے بس کوئی بات تو یہ تین قسمیں سمجھ میں آ گئی چوتی دوبارہ دوبارہ دوبارہ دیں سامان کی ہاں پہلی یہ پہلی قسم یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی اور سامان کی ادائیگی دونوں فوری طور پر یعنی فوراً آپ لے رہے ہیں آپ نے قیمت ادا کی پیسہ دیا سامان لیا ایک ہاتھ سے لیا ایک ہاتھ سے دیا نقدی نقدی لین دین ہے دوسری قسم یہ ہے ادھار یعنی سامان فوراً لے رہے ہیں لیکن پیسہ بعد میں دے رہے ہیں آپ اس کو ادھار والے کو اربی عربی میں کیا کہتے ہیں ادھار والے کو بے عجل جو تیسری قسم آ رہی ہے بے الاجل دوسرا نہیں بی ال اجل اجل یعنی آپ قیمت بعد میں دے رہے ہیں جسے قسطوار پیمنٹ کرتے ہیں اسی سے بے التقسی ہے یعنی قسطواری خرید اترو بی ال اجل <laughs> اور تیس، تیسری قسم سے سلم کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ ایڈوانس ہو پیشگی ادائیگی پیشگی ادائیگی قیمت کی مکمل ادائیگی پیشگی ہو لیکن سامان کی سپردگی کے لیے فیوچر میں کوئی ڈیٹ متعین ہو یہ اردو تو مشکل نہیں آئی ہے ٹکٹ اچھا ہاں تو اس کے لیے بہت شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ قیمت مکمل ادا کی جائے اگر قیمت نشتاد آدھا آدھی قیمت ادا کیجیے تو قبول نہیں ہوگا یہ صحیح ہو اس میں پہلی شرط یہ بے سلم میں جو یہ تیسری قسم ہے بے سلم اس کی چار شرطیں ہیں اگر قیمت کی ادائیگی اور سامان کی دونوں ادھار ہو یعنی آپ سے یہ سامان لوں گا اور پیسہ بعد میں دوں گا سامان بھی بعد میں لوں گا پیسہ بھی بعد میں لوں گا اس کو, کہا, کیا کیا؟ اس کو کہیں گے بے الکالی بل کالی بے الن نسیا بن نسیع موجل موجل بیول موجل بیول موجل بل موخر بن یعنی کئی بار آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے عربی میں اس لیے اس کو ادھاری رکھیں آپ مزم. سامان بھی ادھار ادارو قیمت بھی ادھار ہو دونوں ادھار دونوں ادار جی سامان بھی ادھار دونوں دونوں ادھار جی تو یہ نا جگریمنٹ چیز ہو گیا ہاں نہیں اگر ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہم بعد میں لیں گے بات یہ جائز نہیں ہے نہیں جائز ہے اس کی مانیہ حدیث میں لیکن وہ حدیث صرف کے لحاظ سے ضعیف ہے سے اس پر اجماع ہے امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اس کو بے ادین بد دین بھی کہتے ہیں یعنی ادھار کا ادھار سے یہ جائز نہیں ہے کیوں جائز ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے اس میں غرر کا لفظات دھوکہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ سامان سپرد نہ کر سکے آپ یا سامان سپرد کر اور آپ تو آپ کی انتظار میں کب تک بیٹھا رہے گا وہ تو اس لیے جو بے الکالی بال ہے یعنی مؤخر جو سامان بھی لیٹ ہو اور قیمت بھی لیٹ ہو دونوں یہ حرام ہے یہ چوتھی قسم حرام ہے جیسے پراپرٹی ہاں ساری مثالیں آگے آئیں گی ساری مثالیں آئیں گی آگے جیسے ہاؤسنگ جو اسکیم ہوتی ہے ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹنگ سے پہلے بہت سارے حصے بیچ دیے جاتے ہیں اس سب سے کی تفصیل آ رہی ہے اس کی مثال میرے پاس ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلے مسائل جو آئے وہ سمجھ اس میں آسانی ہو بس جی ہاں بیہ سلم کی چار شرطیں ہیں جی پہلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ آپ ڈیل کر رہے ہیں اسی ڈیلنگ کی جگہ پر پوری قیمت ادا کر دیں جس طرح آپ کی ڈیل ہو رہی ہے آپ طے کر رہے ہیں سودا جہاں طے کر رہے ہیں سودا طے کرنے کی مجلس میں پوری قیمت ادا کر دیں جیسے جیسے میں بقالے میں گیا ہوں سامان خرید رہا ہوں उससे कहा कि ये सामान तो मेरे पास नहीं एक महीने बाद आएगा मैंने कहा ठीक है एक महीने बाद आएगा फला ये सामान चाहिए इन ये क्वालिटी है क्वांटिटी जैसे आप किसी सड़के में जाए आपको हुडा गाड़ी लेनी है ठीक है वो गाड़ी मौजूद नहीं है जापान से आएगी एक महीने के बाद तो आप बताएं कि मुझे दो मॉडल चाहिए गेयर वाली चाहिए ऑटोमेटिक वाली चाहिए आप पूरी तफसील दें उसको پورے اس کے جو مواصلات ہوتے ہیں جو کوانٹٹی ہے کوالٹی جو بھی اس میں ہے سب پورے دینے پڑیں گے ہاں طے ہو جائے اور پیسہ بھی پورا ادا کر دیں آپ اس کے بعد ایک مہینے کے بعد اس کو لے لیں یہ بھی جو اصل بعض اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یعنی اصل کے اعتبار سے لیکن یہ چونکہ لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے اس کو اس سے مستند کیا گیا ہے لوگوں کی ضرورت ہے یہ باد کہنا ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن اصل اس کو صحیح قرار دیا ہے کس بنیاد پر اس بنیاد پر لوگوں کی ضرورت ہے یہ جسے قتواری پیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کی ضرورت ہے کہ پھر پی مکمل پیسہ ابھی نہیں ہے لیکن سامان آپ اسے پہلے لیتے ہیں اور پیمنٹ بعد میں کرتے ہیں تو دونوں صورتیں جائز ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کھجور کا موسم یا ہمارے آم کا موسم ہے آپ نے ایک کنٹل آم خرید لیا آپ نے بتا دیا آم کی قسم کوئی قسم بتایا آم کی ہے تو پتا دشہری آم ٹھیک ہے دشہری آم جانتا ہوں آپ کہیں کہ جب آم کا موسم آئے گا تو مجھے ایک کنٹل دشہری آم چاہیے فلاں تاریخ میں چاہیے ٹھیک ہے اور آپ جس وقت یہ ڈیل کر رہے ہیں یہ سودا طے کر رہے ہیں اسی وقت پیسہ چکا دیں یہ بے سلم ہے بالکل جائز ہے جی یہ پہلی شرط ہے کہ یعنی کرنے کی جگہ پر آپ مکمل قیمت ادا کر دیں ایک تو شیئر گاڑی ہے نا, یہ فالی جی تو وہی تو میں نے کہا اس لیے لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اس لیے اس کی شرط آ رہی ہے چوتھی شرط میں آ رہی ہوں بات بتا رہا ہوں دوسری شرط کیا ہے کہ جس چیز کا سودا ہو رہا ہو اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی نوعیت اور صفات سب متعین ہوں یہ عام چاہیے اس قسم کا چاہیے یہ گاڑی چاہیے فلاو ماڈل گاڑی چاہیے فلا نمبر گاڑی چاہیے جو بھی آپ اسے گیئر والی چاہیے آٹومیٹک چاہیے ساری تفصیل موجود ہو سارے صفات متعین ہو ٹھیک ہے اچھا تیسری چیز کیا ہے کہ وہ چیز سامنے موجود نہ ہو مطلب آپ گاڑی اس طرح خرید رہے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ سامنے آپ کے موجود ہے ورنہ یہ ڈیل صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت آپ جو سامان خریدیں گے وہ اس کی لشت ہے کہ ذمہ میں ہو اس کے ذمہ میں ہو سامان یہ بعد میں دے گا اگر فوراً موجود ہے تو فوراً قیمت ہے کہ فوراً لے لیں آپ یہ تیسری شرط ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس ٹائم آپ نے رسیو کرنے کا جو ٹائم مقرر کیا ہے اس ٹائم پہ عام طور پر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہو غالب گمان یہ ہو کہ خجور کا اس وقت آ جائے گا عام کا اس وقت آ جائے گا اور جاپان والا کمپنی والا وہ گاڑی بھیج دے گا اس وقت یہ چار شرطیں ہیں وقت مقررہ پر چیز دستیاب ہو جی وقت مقررہ پر وہ چیز عام طور پر دستیاب ہوتی ہو یہ چار شرطیں ہیں مشکل زیادہ ہو رہا ہے اور شرط شہر نے کو ہوں ہے آپ کو روش رویش صاحب میں پہلی شرط کیا بتایا شرط سے پہلی شرط پہلی شرط ہے کہ مطلب عمومی طور پر ان وقت میں ملنا چاہیے پیمنٹ امیڈیٹ پیمنٹ نہیں نہیں یہ کل کے ٹھیک پہلی سرمنٹ کا ٹھیک پورا پیسہ اس میں کچھ کٹوتی نہیں ہونی چاہیے پورا پیسہ ادا ہونا سب یہ میں اسلم ہو اس لیے کہ اس میں کیا ہے گارنٹی دینا آپ کو نا کہ میں یہ چیز ضرور خریدوں گا دھوکے کا کوئی شائدہ نہیں ہے اگر کچھ وہ ایڈوانس دے دیتا ہے جی پچیس ہزار دے دیتا جی بولتا پچہتر ہزار بعد میں دوں تو یہ کس میں آئے گا ہاں بعد میں لیکن اس میں آئے یہ واد میں آئے واد یعنی آپ وعدہ کر رہے ہیں ڈیل نہیں کر رہے ہیں ہاں معاہدہ ہو گیا آپ اس وقت دونوں کے لیے اختیار ہوگا کہ اس ڈیل کو کینسل کر دیں اگر کوئی کینسل کر رہا ہے تو اس پر کوئی आरोप नहीं उस पर कोई गुना नहीं होगा नहीं पैसा वापस करेगा वो एडवांस किया जी जो एडवांस किया पैसा वापस बयाने की ये बयाने की से कुछ से आएगा वो भी बयान की बहस आएगी ठीक है अगर पैसा पूरा नहीं दे रहा है तो एक जैसे मिसाल के तौर पर आप इंटरनेट से कोई सामान खरीद रहे हैं ठीक है इंटरनेट में आपने जैसे उस एनजीओ का जो मोबाइल आया था बहुत सारे लोग खरीद रहे थे आपने तय कर दिया की इनजीओ तीन सौ का चाहिए पांच सौ का चाहिए ठीक है इंटरनेट में एक پیئنگ ہوتی ہے آن لائن پیئنگ ہوتی ہے اگر آپ آن لائن پے پوری کر دیتے ہیں ہے اور وہ سامان آ جاتا ہے آپ لے لیتے ہیں یہ بے سلم ہے لیکن اگر پوری پیئنگ نہیں کرتے ہیں آپ جی آپ تھوڑی پیمنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو اختیار ہوگا اگر اختیار ہے دونوں کے لیے خریدنے والے کے لیے بھی اور بیچنے والے کے اگر اختیار ہے تو یہ صحیح ہوگا یعنی بے کو یعنی ڈیل کو فسٹ کرنے کا ڈیل کو کینسل کرنے کا اختیار ہوگا اسے یہ وعدہ مانا جائے گا مثال کے طور پر بمبئی میں بلڈنگ بن رہی ہے ٹھیک ہے فلیٹس کی تعین ہو جاتی ہے کہ اتنے فلیٹس لیں گے میں میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے بتائیں کچھ ایڈوانس لے لیتے ہیں ہاں پورا نہیں لیتے ہیں یہ بے صحیح نہیں ہے اصل میں یہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہے یہ اس وقت صحیح ہوگا جب اس کو وعدہ مانیں گے آپ معاہدہ اگر ڈیل پکی کر لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کانٹریکٹ کر لیتے ہاں ڈیل پکی کرنے پر یہ صحیح نہیں ہے آپ کو فلیٹ تیار ہونے کے بعد خریدنے والے کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ میں اس وقت فلیٹ دیکھوں گا اگر مجھے پسند آئے گا تو خرید لوں گا ورنہ پیسہ واپس لے لوں گا نہیں ہوگا آپ کے اختیار میں ہوگا اگر پوری قیمت آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو جی بے علم میں شرط ہے تمام علماء نے اس بات کے شرط لگائی ہے کہ قیمت کی ادائیگی مکمل ہو نہیں تھوڑے یہ اختیار ہونا چاہیے عام طور سے لوگ لیتے ہیں لیکن اختیار ہونا چاہیے <سلام> اس کی وجہ کیا ہے ہاں <سلام> تو موقع موقع اس... موقع ساری بحثیں آئیں گی جو دھوکے پر مشتمل جتنی ہیں جتنی سر وہ سب آئیں گے <سلام> جی جب مثال پیکج پہلی شرط تھی فل پیمنٹ ہاں دوسری شرط بولتا ہے پرمیشن نہیں مل رہی گورنمنٹ سے ہاں تو اس کا اب وہ شرط یعنی خرید فروت کی شرطوں میں اس کا ذکر آئے گا ابھی وہ ذکر آئے گا کہ بیچنے والا ساری باتیں آپ لوگ آگے بیچنے والا تو اس میں سوال جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں سوال اگر آپ کو دس کے ختم ہونے کے بعد کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بعد پوچھیں ٹھیک ہے ہاں دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کا سودا ہو رہا ہو नहीं है। सामान की क्वालिटी मकदार उसके सफात सब मुतन हूँ जिससे मैंने मिसाल दी गाड़ी की।, की कैमरी चाहिए हुंडाई चाहिए कौन सी गाड़ी चाहिए सबसे पहले तो कौन सा मॉडल चाहिए آٹومیٹک چاہیے گیئر والی چاہیے مجھے زیادہ تجربہ نہیں سر پاس گاڑی نہیں ہے اس لیے آپ زیادہ دادا اس میں صفات جان سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ماکینہ کیسا ہو اس کا سب کچھ جی کلر کیسا ہو ساری صفات جو آپ کو مطلوب ہے وہ پیش کر دیں آپ جب وہ سامان لائے گا گاڑی لائے گا اگر وہ گاڑی آپ کے بیان کردہ صفات کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ چاہے لیں یا چھوڑ دیں اس وقت آپ کو اشتہار ڈیل <kuh> کو کینسل کرنے کا اگر سب کچھ ہے تو پھر نہیں کر سکتے اگر سب کچھ ہے تو نہیں کر سکتے آپ اس میں پیمنٹ کمپلیٹ کر پورا پیسہ سامان کی کوالٹی مردہ صفات سے متعین ہوں ٹھیک ہے سمجھ گیا جی جی جی تیسری شرط کیا ہے تیسری شرط یہ ہے سامان سامان ہاں نہیں نہیں نہیں سب کر رہ سمجھ یہ سب خاموش رہے اور غور سے سنے تھوڑا سا بری بحث ہو جائے گا پورا درس ہو جائے گا تو ان سوالات کا موقع دیا جائے گا سودا طے کرتے وقت سودا طے کرتے وقت سودا موجود نہ ہو لیکن سن رہے نا سودا پے کرتے ہو وہ سودا موجود نہ ہو اگر موجود ہو تو پھر اس میں بے سلم صحیح نہیں ہے آپ فورن پیمنٹ کر کے سامان لے کے چلے جائیں بے سلم میں سامان موجود نہ ہو سامان خریدنا چاہے تیسری شرط لیکن شیخ اگر جیسے کوئی ماڈل موجود ہے تو آپ آگے کہہ سکتے ہیں کس طرح کی ہم کو ہاں تو اب وہ کر نا اس طرح کی چاہیے تو گاڑی ایک موجود ہے آپ لے رہے ہیں دو ہزار کو جائے ایک ماڈل موجود ہے وہ کسی نے شیخ نہیں خیر لیا اللہ تعالیٰ ہاں بس کلاس تو یہ جی ویسے یہ مسائل بہت سوالات بہت آئیں گے اس کو اگر سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو پھر آپ کے میں جو سوالات ہیں وہ آئیں گے اور یہ جو قوائد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ سارے مسائل حل نہیں کر سکتے سودا طے کرتے وقت وہ سودا وہ سامان فی الحال موجود نہ ہو ہے سامان سودا کوئی چیز لکھ لو سامان لکھ دیجئے کیا ہے جی موجود نہ ہو بلکہ وہ بیچنے والے کے ذمے ہو بیچنے والے کے گلے میں وہ سامان اس کے گلے میں ہے اس کے ذمے میں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں بتا گئی وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اس وقت دے گا جب تاریخ طے ہوگی موجود ہوتا ہو جیسے پھل ہے اس کی مثال دی جاتی ہے وقت مقررہ پر وہ سامان جی عام طور سے پایا جاتا ہے یا جاتا فراہم کر دیا جاتا ہے فراہم کر دیا جاتا ہے آپ ازیشت لگائیں گے حضور کہے مجھے چاہیے روتب وقت نہیں روتب کا جی وہ نہیں جائے گا وہ وقت جو کریں گے جی اس وقت وہ چیز طور سے جاتی ہے جیسے عام کس موسم میں ہوتا ہے جی نہیں کوئی مئی جون بتائیں مئی میں ہوتا ہے آپ فروری میں آئے کہ مجھے آم چاہیے تو اس وقت نہیں ملے گا آپ کو آپ اس وقت کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ جس وقت آم کا موسم آئے گا اس وقت مجھے اتنا چاہیے ان سفاق کے ساتھ چاہیے تو یہ آپ کو یقین غالب گمان ہو کہ وہ چیز اس وقت مل جائے گی آپ کو عام طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ شرط ہوگی بھائی سلم کی اوپر جو دو بتایا اس کی کوئی شروع ہے کہ نہیں ہے نہیں نقدی لین دین کی کوئی شرط نہیں نقدی میں ادھار میں کوئی بس یہ کہ ادھار میں وقت مقرر ہو جس یعنی جس کو پیمنٹ کرنا ہے کہ میں ابھی یہ سامان لے رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں سیلری آئے گی فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا تو جب سیلری آئے گی آپ کو اس وقت دینا پڑے گا آپ کو اس کو بالکل مجبور نہیں رکھنا ہے کہ میں دیتا رہوں گا آپ دیتے رہیں گے تو اس کا جو بائے ہے بیچنے والا اس کا نقصان ہوگا دھوکے پڑ جائے گا اس لیے ٹائم کا مقرر کرنا ضروری ہوگا ایک دوسری شکل میں کمپنیوں کے اندر عام طور سے ہے جیسے موبائل ہے سوریال کا جی وہ لے کے جاتا ہے بیچنے والا اور اس کو ادھار کے دور پہ ایک سو تیس ریال میں دیتا ہے کے طور جیسے کمپنی میں عام طور سے مطلب نہیں تفصیلات جیسے یہ موبائل ہے ٹھیک ہے کیا ادھار یہ موبائل ہے میں بیچنے جا رہا ہوں میں خود اس کمپنی کے پاس گیا ٹھیک ہے بیچ دیا کمپنی پیسہ کب دے گی نقد کم قیمت ادھار زیادہ یہ نہیں نقد سوری روپئے جیسے وہ شرط لگاتے ہیں اگر آپ نقد لیں گے جیسے کمپنیوں میں عام طور سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں okay. نقد میں اگر آپ یہ لیں گے جب وہ سوال آئیں گے یہ ایک آپ قواعد سمجھیے قواعد زیادہ زور دیں جو اصول و ضوابط تھے جی ان پر زیادہ زور دے یہ ایک دن میں آپ کو حل نہیں ہوگا یہ ایک استاد بتاتے ہیں جامعہ میں کہ میں نے آٹھ سال تک اس کو پڑھایا اس کے بعد مجھے اس میں مہارت حاصل ہوئی ہے آٹھ سال باری مسائل, باری مسائل, باری مسائل باری تو آپ آپ کو وقت دینا پڑے گا آپ کو مسائل پوچھنے پڑیں گے اس سے متعلق جو کتابیں کتابیں پڑھ کے بھی سمجھ میں آئے گا صحیح سے آپ کو اس لیے آپ بی, بی, بی, سوال کر سکتے اس سے کوئی عرض نہیں ہے خرید و فروخت کے بنیادی ارکال یہ دونوں ادھار والے اس میں کوئی شرط ہے کہ نہیں ہے نہیں دونوں ادھار یہ جائز ہی نہیں ہے دونوں ادھار ہے نا کوئی تاریخ مقرر نہیں پیسہ کرنے کی اداری تو ہے اور سامان بھی ادھار ہے پتہ نہیں آپ اب وہ ڈیل کر لیا آپ نتع کر لیا پتہ نہیں آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے کیا ہوگا ایک بندہ لے گا دوسرا بندہ نہیں دے گا تو اس میں غرر ہے نامعلوم والی کیفیت ہے تو یہ جائز نہیں ہے چوتھی قسم جو با کالی, کالی تو اس پر اجماع ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں ادھار والی خرید و فروخت جائز نہیں ہے نیچے اس کے ساتھ سے پرانے دی کوئی بات نہیں اصل وہ اردو میں لکھنے کا جو ہے کالی سفید اتنا یاد رہے کوئی طرح <متحت> مارے مجل تو دونوں مجل نہیں ہو سکتا اس میں تو اس میں دونوں مؤجل اگر ہو جائے جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ بھی مؤخر ہے بعد میں جس چیز کو آپ قیمت کے طور دے رہے ہیں وہ دونوں ادھار ہیں نجیب صاحب چوتھی قسم کیا بتایا شاید کتاب میں دیکھیے نہیں نہیں بھائی یہ تو بے سلم کی چوتھی شرط شرط لگا ہے لیکن جو قسمیں ہیں قیمت کی ادائیگی اور سامان کی سپردگی کے لحاظ سے جو بے کی چار قسمیں ہیں اس میں چوتھی قسم کیا ہے بالکل اور دونوں دار کیا کیا یعنی قیمت بھی ادھار ہو اور سامان بھی ادھار ہو ٹھیک ایک جو ہے نا جی لوگ پیسے بھی ہوتے ہیں اور سامان آنے کا پیسے پی کر دیتے ہیں نا آن لائن پی کر دیتے ہیں آن لائن ختم یہ ہو گیا اس میں سلم سلام گیا یہی جب آپ سمجھ لیں گے نا تو جو انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں خود سمجھ آئیں گے ان اللہ جی فرمائیے جی جی ڈیل پہلے ہو جا رہی ہے تو یہ نیچے والے میں آ گیا وہ جائز نہیں ہے وہ جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ سامان آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو اختیار ہوگا آپ کی آپ لیں یا نہ لیں ٹھیک ڈیل میں یہ ہوتا کہ آپ ملزم ہو گئے یعنی آپ بالکل لینا ہی ہے زبردستی یہ ڈیل کا مطلب ہوتا ہے نا وہ واد یعنی وعدہ ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ سامان لے کے آئے بہت ایسا ہوتا ہے میں نے اس کے بارے میں مجھے بہت شکار تھا تو میں میرے ساتھیوں سے پوچھا جو انجو منگائے ہو گئے تھے کیا اس میں ضروری ہوتا ہے پیسہ دینا کیا نہیں میرے پاس آیا تو میں وہ نہیں لیا میں کہا میرے پاس پیسے نہیں میں لوں گا لے کے چلا گیا ہوں کیش پیمنٹ کی دو چیزیں وہ بھی سہولت ہے یہ جو سہولت ہے کیش آن ڈلیوری جو کہہ رہے ہیں آپ اس سہولت میں آپ کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا دل کہے گا ڈلیوری کے وقت لیں گے نہیں کہے گا تو نہیں لیں گے وہ دیکھے کچھ میں جب پیسہ نہیں ادا کریں گے جی جی پیسہ ادا کریں گے تو پھر بہت سلم سلم میں آگے وہ لاتے جب وہ بہت کھول لیں گے پیسے لے لیتا ہے اس لیے یہ کھولنے دیتے ہیں کہ آپ نے ساری کوالٹی سب بتا دیا نا نیٹ پہ کیوں کھولنے دیں گے آپ بتا دیا سب کھولنے کے بعد اگر آپ کو کوئی خامی نظر آ رہی ہے ان صفات کے مطابق وہ سامان نہیں ہے جن صفات کا آپ نے مطالبہ کیا ہے تو پھر آپ کو اختیار ہوگا شریعت کے لحاظ سے تو شریعت نے انسانوں کے حقوق کی رعایت کی ہے اگر آپ وہ نہیں در دوسری بات ہے لیکن اگر آپ کوئی محکمہ ہو شرعی محکمہ ہو آپ اس میں پیش کر سکتے اس مسئلے کو بات سنے گا کہ میں نے یہ صفات متعین کی کیا بجٹ میں اپنا ثبوت پیش کریں ٹھیک ہے اور یہ ان صفات کے خلاف ہے مجھے یہ نہیں چاہیے اگر وہ واپس نہیں رہا تو آپ اسلامی قانون آپ کی حمایت کرے گا تو اس لیے ان مسائل میں اسلامی قانون میں یعنی ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ حمایت کی گئی ہے جی فرمائیے سوال اگر کرتے رہیں گے اسی مشال جسے کہیں اسے سوال کر بزرگ آدمی ہے اجازت جب کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے تو پچیس آرڈر کمپنی کمپنی کو دیکھتی ہے آپ جو اصطلاحات بول رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کی ضرورت ہے سامان کی ضرورت ہے تو وہ لوگ ایڈوانس میں ریلیز کر دیتے ہیں جی جی فیکٹری والوں جی جی وہاں پر فیکٹری میں وہ سامان بنا ہوا نہیں ہوتا جی تو صرف ڈیل پکی ہو جاتی ہے لیکن نہ سامان ریڈی ہوتا ہے نہ پیسے تو جب وہ سامان ریڈی ہو جائے گا آ جائے گا تو پھر تب جب بھی آ جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب کو ضرورت ہے کچھ ہائی جہازوں کی ٹھیک ہے اس نے جاپان سے معاہدہ طے کیا ٹھیک ہے مجھے پانچ فلائٹ چاہیے جنگی فلائٹ جنگی تیارے ان سفات کی موجود تو نہیں ہو ٹھیک ہے ڈیلنگ ہو گئی پیسہ ادا کر دیا گیا بے سلم پیسہ نہیں ادا کیا گیا پیسہ ادا نہیں کیا گیا تو یہ ہو گیا دونوں ادھار اب وہ سامان تیار ہونے کے بعد اختیار ہونا چاہیے جاپان کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو بیچے چاہے تو نہ بیچے یہ وعدہ ہے اور اس وعدہ کیوں کہا گیا تھا کہ مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے یہ کیوں ایسا کیا گیا اس لیے کہ جس وقت سامان آپ نے طلب کیا اس وقت وہ سامان اس کمپنی کی ملکیت میں موجود نہیں تھا اور جو چیز کسی کی ملکیت میں موجود نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اس کے بھی شرط آ رہی ہے اس لیے یہ شرط لگائی جاتی ہے آپ جی واپس نے یہ بولا کہ ہم تین مہینے کے بعد آپ کو ڈیلیوری کریں گے اور ڈلیوری کرنے کے بعد جی ایڈوانس پیمنٹ بھی نہیں ادھار میں جائز نہیں ہے یہ وہ آپ کو یہ مثال لے کے آئے یہ جو ہمارے ادھار میں آ نا دونوں ادار میں نا یہاں پر کمپنیوں میں یہ جو بولے وہی ہوتا ہے ایک تو, ہوتا تو کیا ایو ایو اس میں جو ہے آگے چلے اس میں اگر آپ اس میں ہاں اس کی گنجائش نکلے کیوں لگے آپ پہلے کادر سمجھے آپ جو دن مسائل ہیں اس کی گنجائش ہے اس کی گنجائش ہے کہ یہ وعدے پر ہے مسلمان وادے کی وعدہ پورا کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے اس میں کی یہ اس کو بعض البا کرام کہتے ہیں یعنی یہ قرض جو ہے قرض ہے آپ کے ذمے نا آپ سنبھال لیں گے وہ بھی قرض ہے یہ آپ پر آ چکا ہے یہ قرض تو بعض علم گنجائش نکالتے ہیں اس میں کوئی اور شک نہیں ہے یہ قاعدہ محفوظ رکھیں اور یہ فتوا کسی مفتی سے لے پھر ٹھیک ہے یہ قاعدہ محفوظ رکھیں میرا کام فتویٰ دینا نہیں ہے میرا کام قاعدہ بتانا ہے آپ کو مثال کے ساتھ یہ حقیقت ہے یہ اصل ہے دیکھیں اس میں دو جی اس میں دو باتیں ہوں گی ایک تو پہلے جو ڈیلنگ ہوئی جی کہ جو مال چاہیے تو وہ بھی مال ادھار پیسہ بھی ادھار چوتھی قسم میں وہ چیز آ جائے گی پھر جب کیا کہتے ہیں کمپنی نے مال بنا کر کے دے دیا تو اب یہ تین تیسرے نمبر پر جی تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر کیا دوسرے نمبر پر کہ مال مل گیا ہے پیمنٹ جو ہے وہ ادھار اس طرح سے یہ معامل اس طرح یعنی ڈیلی میں آپ فرق کر رہے ہیں اس میں گنجائش ہے ساری ڈیلی میں اور اس میں ایک بات اور بھی دھیان رکھے کہ شیک یہ کہہ رہے ہیں کہ سورت میں اگر دونوں ادار ہے تو لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی ایک ہوا نہیں ہوا ہے مکمل نہیں ہوئی اگر آپ کا دل کہتا ہے تو آپ کیا کریں جی اس سے شادی کرنے اگر نہیں دل کہتا ہے تو منگنی ہاں یہ تو پسند کیوں نہیں آئے گا آپ کو آئے گا پھر ڈیل نا اس کو دوبارہ ڈیل کریں اس کو دوبارہ اس کے ساتھ سودا پیک کرے دوسرے لوگ خریدیں کوئی خریدیں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک چلیے اگلی اگلا موضوع کیا ہے شیخ عبد الور صاحب اگلا موضوع کیا ہے خرید و فروخت جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کون سی چیزیں عام طور سے آتی ہیں کیا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ ہے ایک آدمی خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے یہ ایک سامان ہے تین چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سامان آپ خرید رہے ہیں خالد یہ سامان خرید رہا ہے عبد النور صاحب یہ سامان جو بیچ رہے ہیں تو عبد النور ہو گئے ایک طرف ایک طرف خالد ہو گیا یہ سامان ہے سامان کے ساتھ اس کی قیمت بھی ہے تو چار چیزیں ہو گئی اس لیے کہتے ہیں آکے جو دو لوگ آپس میں ڈیل طے کر رہے ہیں پہلا رکن یہ ہے آکدان اس کو لکھتا ہوا بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن آئی اقد نکاح ہوتا ہے نا اکت نکاح یہ اقد ہر جگہ ہے بے میں بھی نکاح میں لکھ رہا ہوں اس کو آپ فریقین بھی کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں ہے کہ لینے والا یہ کہ ہو تو پوری کمپنی پوری کمپنی سے ڈیل کرتی ہے نا تو فریق کلچ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں فریقین ہو گیا ٹھیک ہے خریدنے والا بیچنے والا چاہے ایک ہو خریدنے والا چاہے دس ہو بیچنے والا ایک ہو چاہے دس ہو مطلب بات ریلس میں ایسا ہوتا ہے نا کمپنی کمپنی سے طے کرتی ہے ٹھیک ہے تو فریقین یعنی بائیں اور مشتری خریدنے والا اور بیچنے والا یہ پہلا ہو گیا دوسرا علیہ جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے سودا نہیں سوچتے میں نے تو بہت آسان لے کے آیا میں سودا میں نے غور کیا تھا میرے پاس لگ ہے بلکہ پڑھا ہوتا میں جانتا نہیں تھا پہلے کہ یہاں اس بار ہوگا جس کے زمانہ ہو گیا ہے سودا سامان ٹھیک ہے ٹھیک علیہ یعنی جس جس सामान की डील दी, सा। भी सुना सर लोग मैं डील भी इस्तेमाल करूं हर जगह सौदा भी इस्तेमाल कर सामान की डील हो रही है सौदा हो रहा है सौदा सौदा सामान जिसमें सौदा सौदा भी सौदा होता है सौदा सामान सौदा सामान ठीक है ये दो चीजें हो गई خریدنے والا ہے بیچنے والا ایک طرف معقود دل جس چیز پر عقد کیا جا رہا ہے جس چیز پر جی جو سامان بھی, بھی جی जी जी جی سامان اوپر والے دو ہو گئے ہاں دو ہو گئے نیچے میں ایک ہو گیا تین ہو گئے تیسرا ہو جائے گا بائیں مشتری بائیں مشتری ایک اس کو ایک فریق ہاں ایک فریق ماقو دل ایک اس میں العقد القت العقد یعنی جس لفظ یا طریقے سے آپ خریدتے ہیں ٹھیک ہے کیسے خریدتے ہیں آپ جب مکانے میں ہیں روٹی ابھی چار میں سے ایک پیس کرے گا خریدتے ہیں جی چار پیشے استعمال کرتے ہیں وہ کس لفظ سے آپ مجھے جیسے کہتے ہیں کہ کتنے میں دے رہے ہو بھائی یہ ہے کہ یہ تو وہ بولے گا تو لفظی ایجاب و قبول جسے کہتے ہیں سب کا نکاح ہوا ہے تو نکاح میں ایک ایجاب ہوتا ہے مولی صاحب کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی میں دی جا رہی ہے آپ قبول کر رہے ہیں آپ نے کہا جی میں نے قبول کیا تو یہ ایجاب و قبول یہاں بھی وہی وہی سب حج جگہ آپ یہ شرعی اصطلاح ہے اس میں سیوت الفظ میں اگر آپ کہ ایجاب و قبول کا طریقہ سمجھ آ جائے گا ایجاب و قبول کا طریقہ لین دین کا ہاں کہہ لیں لین کا طریقہ کیسے آپ اس کو خرید رہے ہیں بات سی جس سے دوسرے الفاظ و کرتا ہوں مسئلہ میں یہ پانی خرید رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے تین طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں کوئی ہے دکان کلو شہری ان سریال ٹھیک ہے اس میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گئے پہلا طریقہ یہ ہے پہلا طریقہ یہ نہیں ہے لیکن پہلا طریقہ بولنے والا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے یہ پانی چاہیے کتنے میں دے رہے ہیں وہ کہے گا یہ میں ایک ریال میں بیچ رہا ہوں اگر آپ کو لینا ہے تو نہیں جی مجھے لینا ہے میں نے ایک ریال اسے دیا اور یہ لے لیا تو اس میں ایجاب و قبول لفظ ہے یعنی ورڈ کے ذریعے آپ یہ معاملہ یہ سودا یہ ڈیل طے کر رہے ہیں زبانی طور پر ٹھیک ہے یہ پہلا ہو گیا پہلا طریقہ اس کا ہو گیا دوسرا جس لفظ یا طریقے سے آپ خریدتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلو شیب خمسریال ہر چیز پانچ ہزار ملتی ہے وہاں تو سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ سامان اٹھایا پانچ ہزار آپ دے دیا لے کے نکل گئے آپ اس کو کہتے ہیں معاقات لکھ دوں دوسرا طریقہ سمجھ گیا پہلا طریقہ زبانی مسئلہ یہ کہ ایسے اطلاع ہے کہ وہ زمانی خراب پڑ جاتا ہے نا ہمارے پاس زبانی لین لین لفظی ایجاب و قبول زبانی لین دین آپ لوگ عربی پڑھتے شاید یہاں پہ یہ سہت الرق کے اندر ہی ہے ہاں بالکل اس کا طریقہ کیا ہے اس نے لگا دیا باس ٹھیک ہے با یہ محاف محافا یعنی یہ برابر کر رہے ہیں اخذ و عطا ٹھیک ہے پھر برابر کر دیں لینا دینا ایک حاصل ہے ایک حاصل دیں جیسے میں نے مثال دی یہ محتاط کا طریقہ ہے آپ گئے کلو شریف ریال میں آپ نے ایک سامان اٹھایا پانچ ریال اس کے حوالے کیا آپ نکل گئے اس میں بولنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو ٹھیک ہے کوئی نہیں بولا اس میں تو یہ اخذ و عطا ہے اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال ہے کہ آپ مولز میں جاتے ہیں اور مطار یعنی ایئرپورٹ پہ تو وہاں ایک مشین رکھی ہوتی ہے کافی بھی لے سکتے ہیں آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں شکر زیادہ چاہیے وہ بھی لے سکتے ہیں ہائٹ نہیں ہے کیا ہوتا کون سا طریقہ اس سے لاگو ہوگا اس میں سے کون طریقہ بولتی ہے مشین دوسرا مواقعات کا طریقہ ہے بعض علماء نے اس کو منع کیا ہے لیکن شیخ الاسلام تمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ذہین تھے وہ ہاں گویا کہ اس آج کے زمانے میں بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بھی طریقے سے خریدنے اور بیچنے والوں کے درمیان ریضا مندی کا پتہ چل جائے اس طریقے سے بیاو شرا کر سکتے ہیں وہ کمپنی نے لا کے رکھ دیا ہے وہ بیچ ہی رہی ہے وہ کمپنی اس کی مرضی ہے تبھی تو لگ رکھا ہے آپ خرید رہے ہیں پیسہ ڈال رہے ہیں مطلوبہ چیز طلب کر رہے ہیں تو یہ مواقع کا طریقہ ہے اس لیے ایک طریقہ ہے کہ دونوں خاموش ہو اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ بولے دوسرا خاموش ہے مثلا آپ کبھی مکہ جائیں یا کہیں یہاں پتا نہیں لوگ آتے ہیں مکہ میں کہ یہ موبائل بیچنے کے لیے مسجد کے سامنے موبائل ہے ہمسنگ ڈھائی سو ریال میں ڈھائی سو ریال میں آپ کو پسند آیا ڈھائی سو ریل دے دیا اس میں اس بولا ہے آپ خاموش رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک طریقہ یہ ہو گیا دونوں خاموش رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ خریدار خاموش ہے بیچنے والا بول رہا ہے تیسرا طریقہ اس کے برعکس ہے میں آپ کے بعد میں کہا یہ میں پانی ایک ریال میں لے رہا ہوں ایک ریال دیا وہ لے لیا لے لیا اس سے مطلب راضی ہے اس سے اس نے کوئی <تصفيق> سودا نے کوئی ڈیلی نہیں کی کہ نہیں یار میں اتنے میں دوں گا اتنے بھی دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تین طریقے ہوں گے اس سے مواطات میں دونوں خاموش بائے خاموش مشتری بول رہا ہے اور مشتری بول رہا ہے مشتری خاموش ہے بائے بول رہا ہے جن... نصیر کے جن... باہر بھیجتے رہتا ہے جی اب آپ مواطات کے تین طریقے ہیں کوئی بتائیں دونوں خاموش مشتری خاموش خاموش بائے جی مشتری بائے خاموش یہ لف دی وہ قبول مواصلات یہ دو طریقے ہو گئے سیرت القد کے اس کے بعد کون سا موضوع ہے چار نہیں میں تین بتایا اس کو ملا کے چار ہو گئے آپ آپ دان کی تفسیر یہ ہے کہ دو لوگ ہوں بائیں اور مشتری ماقوذ علیہ کی یہ ہے جس سامان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ قیمت رہی ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماقو علیہ میں وہ بھی آ جاتا ہے ماقو علیہ میں سامان مر بھی اور قیمت بھی جس سامان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے اور جو قیمت آپ دے رہے ہیں اور قیمت بھی اس میں داخل ہے ٹھیک ہے ماکو دلے میں جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے اس میں دونوں داخل ہے پیسے کا بھی سودا سودے میں دونوں شامل ہیں آپ پیسہ دے رہے ہیں اور سامان لے رہے ہیں یہ دونوں ماقو, یہ ماقو دلے ہیں دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں اگر آپ اسے کی تفریح کرنا چاہیں تو دو دو چار پانچ پانچ, پانچ ہو گئے بعض کتابوں میں اس طرح تحسین موجود ہے نمبر ایک بائیڈ بیچنے والا نمبر دو مشتری خریدنے والا نمبر تین قیمت نمبر چار سامان نمبر پانچ لینے کا طریقہ لین دین کا طریقہ یہ پانچ ہو گئے پانچ دوہرائیے آپ آپ ہی دوہرائے خالہ کھلاتے ہیں تو دوہرا کا طریقہ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں یہاں ہے تو آپ تو پڑے ہوئے ہیں انتظار اس کی تفسیر کر کے بتانا پانچ آگے کتنا ہاکدان میں کون ہے ماخود میں کیا ہے سامان اور قیمت جی اور صحت الفظ میں جی لین دین کا طریقہ معاف اس میں تین طریقے بتائیں سید الق میں دو چیزیں ہیں دو طریقے ہیں اور دوسرے طریقے میں تین صورتیں ہیں تین شکلیں ہیں پہلا طریقہ لفظی جب زبانی لے دے دوسرا طریقہ ایک ہاتھ سے لینا ایک ہاتھ سے دینا ٹھیک ہے دونوں خاموش ہیں ایک ہاتھ سے آپ سامان لے لیں ایک ہاتھ سے پیسہ دے دیں دونوں خاموش ہے جی دوسرا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خود کہے خریدنے والا خود کہے کہ میں یہ سامان دس ریال میں لے رہا ہوں اس کے بعد دس ریال تھبا کر کے آپ وہاں سے چلے جائیں اور وہ لے لیں اور کچھ اعتراض نہ کریں اس کا مطلب وہ راضی ہے تیسرا یہ ہے کہ مسجد کے بعد بیچنے آیا جوال موبائل وہ کہہ رہا ہے کہ ڈھائی سوریال ڈھائی سوریال آپ ڈھائی سوریال ابھی صرف زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہیں نکال رہے ہیں آپ مند ہیں نا لینے پر راضی تبھی دے رہے ہیں آپ دے دیا اور اس کے بعد میں وہ بیچنے والا پیسہ رکھ لیا اور آپ کو سامان دے دیا تو اس میں کون خاموش ہے لینے والا خاموش ہے اور دینے والے نے قیمت بیان کر دیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی بایا اور مشتری کے درمیان سودا طے ہو جائے دونوں کی رضامندی پتا چل جائے وہ طریقہ شریر اس, اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کا خلاصہ ہے اس میں اب اس کے آگے شرطیں آ رہی ہیں میں اس طرح سے مرتب کیا ہوں کہ ایک یہ ایک چپٹر دوسرے چپٹر سے متعلق ہے جو پہلا یہ سمجھیں گے دوسرے بات سمجھنے کی پریشانی ہوگی اب پہلی شرط کیا ہے خرید و فروخت کا معاملہ طے کرنے کی بنیادی شرائط اور اصول اس میں پہلی شرط یہ ہے میں بلیک بورڈ کا کئی بار پوچھتا عبد البازی صاحب کے ہے کہ نہیں ہے بلیک بورڈ اب ریسرو صاحب سے پوچھا تھا پہلی شرط اب آپ اب یہ ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے آپ سے مراد بائیں اور مشکری بائیں اور مشکری ہو گئے ان کے متعلق کیا شرط ہے ان کے متعلق بڑا برن جو متعلق ٹھیک ہے پہلی شرط یہ ہے دونوں راضی ہوں سامان بیچے پر ٹھیک ہے اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا بیچے پر تو کیا حکم ہوگا بے نہیں ہوگی صحیح نہیں ہوگی لیکن بسا اوقات مجبور کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے یہاں بالکل آخری چیپٹر ہے جس میں بے لکھ راہ یعنی مجبوری کسی کو مجبور کرنا بیچنے پر یا خریدنے پر اس کی کچھ صورتیں ہیں جن میں مجبور کیا جا سکتا ہے میں مختصر بیان کرنا چلوں مثلاً کسی نے ادھار لیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھ مہینے بعد دے دوں گا چھ مہینے بعد میں جیسے میں نے مانے مانے علی سرو سے لیا میں نے میں کے بعد میں دس ہزار آپ کو ان دے دوں گا چھ مہینے گزر گئے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں میں کہا دو مہینہ اور دے دیجیے میرے پاس پیسے نہیں بزر... ہے آٹھ مہینے بزر... آٹ ہو گئے اس کے بعد بھی نہیں میں ٹال مٹول کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں ابھی تنگ آ گئے ان کو ضرورت ہے اب کیا کیا جائے اس میں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اور میں دینا بھی نہیں چاہتا ہوں یا ٹائم کر رہا ہوں اب میرے پاس گاڑی ہے اب میں مجبور ہوں بیچنے پر لیکن میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں اب یہ چلے گے محکمہ کہ نہیں میں پیسہ نہیں دے رہا یہاں تو جیل میں ڈال ہیں نا اب محکمہ اب محکمے کی ذمہ داری ہے یا وہ اس کے سوابدید پر ہے یعنی وہ کیا کر سکتا ہے محکمہ وہ مجھے اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ میں اپنا گھر اپنی گاڑی اپنی متعلقہ چیز بیچوں تو یہ بے اکراہ ہے مجبوراً میں بیچ رہا ہوں لیکن یہ سورت میں جائز ہے لیکن آپ جائیں اس کے بعد میں کسی بکانے پہ جائیں وہ سامان آپ سے نہیں بیچنا چاہ رہا ہے آپ اس سے کہیں مجھے بیچو آپ وہ نہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اگر لے بھی لیں گے آپ تو وہ بہت ہی نہیں مانی جائے گی آپ ظلم کر رہے ہیں اس آخری فخر یہ آئے گا تو اس میں کچھ شرطیں کچھ صورتیں ہیں جس میں یہ جائز ہے باع لکھ رہا ہے اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو محکمہ ان قانون ہی یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے یا گاؤں کے سرپنچ اپنے ہاتھ میں فیصلہ سکتے ہیں آپ ذاتی طور پر یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ علی صاحب کی کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجھے لے جائیں شیخ مختار صاحب کے پاس اور کہیں کہ آپ شیخ مختار صاحب کی گاڑی بیچ کر کے مجھے پیسہ ضرور دیں ایسا نہیں کر سکتے آپ آپ محکمہ جائیں قانون کی طرف رجوع کریں تو اس صورت میں محکمہ یا قانون اس بندے کو گاڑی بیچے پر گھر بیچے پر مجبور کر سکتا ہے تو اصل شرط یہ ہے کہ دونوں رضا مند ہوں ٹھیک ہے اگر دونوں رضا مند نہیں ہیں تو بھائی کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے اور وہ بھائی مکمل نہیں ہوگی جیسے کہ وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وزو نماز کے لیے شرط ہے یہ سمجھ آ گیا دوسری شرط یہ ہے آ... دونوں راضی ہوں دوسری شرط یہ ہے اربے بھی لکھو اس کو جو ہمارے قریب میں آیا اررش اررش کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آتیل و بالغ ہوں دونوں عاقل ہوں بالغ ہوں دونوں کے اندر ڈیلنگ کرنے کی صلاحیت اور لیاقت موجود ہو اپنا مال اپنے مال کا انتظام و انسلام کرنے کی صلاحیت ہو اپنے مال کا بندوبست کرنے کی صلاحیت ہو ایسا نہ ہو کہ ایک پکڑ قسم کا آدمی ہے بیچ رہا ہے خرید رہا ہے اور اس سے کچھ مطلب نہیں ہے اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے یہ ایسا نہیں اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے ولاۃ امال تیجا اللہ قیامہ سفیحوں کو سفی یہاں ہی رشت کے برخلاف بیوقوف اس کا درجہ تو بیوقوف کرتے ہیں لیکن بیوقوف یہاں نہیں ہے سمجھ ہاں, سمجھ تب ہاں تب سمجھ تب م... م... م... کم سمجھ <تصف> <تصف> اس مسئلے میں وہ کم سمجھ ہے اس کے یہاں اتنی عقل مندی نہیں ہے کہ کی کیسے ڈیل کرے دھوکہ کھا جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے یہ خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے اچھا اب ایک شخص کا بکالا ہے یہ سمجھ میں آئے دوسری شرط دوسری جی شرط یہ کہ دونوں آپ کلو بالغ ہوں یعنی جی. ان کے معاملات طے کرنے کی ڈیلنگ کرنے کی ڈیلنگ کو فسک اور کینسل کرنے کی صلاحیت موجود ہو ٹھیک ہے اب بچہ ہے ایک لکھ کے لئے ہیں یہ سب لوگوں کے دیا جائے گا پورا عربی میں آیا بات میں ٹائم شارٹ پڑ گیا تو میں کہا کہ فائدہ نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے دو شرطیں ہو گی اچھا ایک مثال ہے کسی کے پاس بکالا یہاں پہ بکالا یا کوئی چیز مطلب ٹھیک ہے علی سروز ساگا فرمائیے گا آپ کے ساتھ دے ہوں شیخ علی سروز ساگا بکالا ہے ان کا بچہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا وہ سامان بیچ رہا ہے خرید رہا ہے کیسے کیا حکم ہوگا اس کو سمجھ ہونا چاہیے آپ کے بالکا ہے وہ ان کا بچہ بالغ ہو گیا یہ تو ابھی بالی ہوئے کچھ دن ہوئے ان کا بچہ کیسے ہو جائے گا <shock> <g armies> <tale <weekend> <tale <roast> تو اگر اب یہ کمپنی سے معاملہ طے کرنا ہے فلائٹ لینی ہے سب کچھ کرنا ہے تو یہ سب نہیں کر سکتا لیکن کیا کر سکتا ہے مثلا پانی بیچ دیں <mama representing dos poison repair> معمولی چیز بیچ دیں روٹی بیچ دیا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی بڑا سامان بیچ رہا ہے تو جو اصل مالک ہے اس کا باپ ہے اس کا ولی ہے اس کا زمین اس کو اختیار ہوگا وہ چاہے تو ڈیل مکمل کرے یا کیسے کرے اس لیے کی شرط نہیں پائی گئی ہے اور بغیر شخص کے خرید و فروخت جائز نہیں ہے یہ میں نے ایک مثال دیا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے بچے کچھ بیچتے ہیں کسی کے بقالے میں اس کا بیٹا ہے چھوٹا وہ بیچ رہا ہے اب کوئی ایسا سامان بیچ دیا کوئی آ اس کو فصلہ لیا کہ یہ سامان اتنے میں دے میں یہاں اتنے میں لے رہا ہوں اتنے گیا اس میں آ کے میں تمہیں الگ اتنا پیسہ دے دوں گا تو پھر وہ ڈیل صحیح نہیں ہوگی وہ بہت صحیح نہیں ہوگی وہ حرام ہوگی تو یہ دو ہو اگر اعتراض نہ تو اس لیے علماء کرم نے یہ ہے قیمتیں مقرر ہے ہر چیز کی جی ہاں مقرر ہے کوئی مسئلہ نہیں اس پہ یعنی جس پہ وہ راضی ہو اصل یہ رضامندی سے متعلق چیز ہے اچھا ابھی میں نے مثال دی تھی کہ مشینوں کے بارے مشینوں سے خریدتے ہیں پیسہ ڈال کر کے ہم نے پہلی شرط کیا لگائی ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے دونوں راضی <سطور> ہوں ہو تو مشین کیسے راضی ہوگی بھائی کمپنی اگر راضی نہیں ہوتی تو نہیں رکھتی اس کو رضامندی ہے تو اس پر قیاس کیا جائے گا اس کو یہ مسئلہ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ تو آپ اس کا جواب ہی دیں گے کہ جس کمپنی نے یہ مشین یہاں پہ رکھی ہے وہ کمپنی اس بے وشرا سے اس خرید و فروخت سے اس ڈیل سے راضی ہے ٹھیک ہے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا آدمی ہے جو بالکل ہے لیکن اب وہی شرح میں صلاحیت نہیں جی لیکن وہ سمجھدار ہے ابھی جیسے لیکن غالب گمال یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے وہ اپنا مال ظاہر صلاحیت کس بات کی ڈیل کرنے کی اور اپنے مال و زر کی اپنے سامان کی بندوبست کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے کہاں رکھنا ہے مجھے دھوکہ نہ چاہیے یہ سب سمجھتا ہے نا تو اصل سوجھ بوجھ ہے معاملات کو طے کرنے کی سوجھ بوجھ ہے لیکن دھوکا بہت سارے لوگ کھا جاتے ہیں بڑے بڑے ڈیلر کھا جاتے ہیں اس میں کیا ہے کھانے سے یہ اصل ہے اصل یہ کہ آکل ہو بالغ ہو اسے تمام شرعی حکام میں آکل اور بالغ کی شرط لگائی جاتی ہے تکلیفی جو حکام ہو اچھا یہ تو دو شرطیں ہوں گی کس کے متعلق اب پہلی آپ کے یہاں کچھ نہیں لکھا ہوگا شاید فروخت شدہ چیز کے متعلق شرطیں یعنی جی جی سنگل رشت کو پہنچ جانا فروخت شدہ یعنی کیا کہیں گے اس کو ایک دم اسپیلنگ غلط ہوگی معاف کرتی ہوں فروخت شدہ فروخت کی جانب فروخت فروخت کی جو چیز جو چیز بیچی جا رہی ہے بیچی جا رہی ہے اس کے مطابق شرطیں ٹھیک ہے اس میں کئی شرطیں اسے غور سننا پڑے گا کو پہلی شرط یہ ہے سامان کے ہاں سامان کے متعلق سامان کے متعلق سامان کے متعلق شرطیں سامان کے متعلق شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ سودا کرتے وقت وہ چیز موجود ہو یہ لکھ لیں آپ سودا صحیح ہے نا سودا کرتے وقت سامان موجود ہو اس میں کوئی ایسا جا رہا ہے پچھلے جو بھی پڑھا ہے موجود نہیں رہے گا تو یہ شرط ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے جس کو آپ بیچ رہے ہو وہ چیز موجود ہو نقد کی بات کر رہے نا جی کی بات ہو رہی ہے جو چیز موجود ہو یہ بڑھانا پڑے گا تو سمجھ گا معدوم نہ ہو معتوم کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہو اس میں ایک مسئلہ گزرا ہے اس کو آپ مستخنا کریں اس سے کون سا مسئلہ ہوسلم ہاں بیہ السلم اس سے مستفنا ہے علما کے رضبی اس لیے کہ بے سلم میں ان کو انعام دیا جانا چاہیے اس لیے کہ بے سلم میں صحیح یہ بہت مطلب سمجھ لیا اس کو بے سلم میں سامان موجود نہیں ہوتا نا کب آئے گا ہم نے ہم نے ہم نے آم کے لیے سودا طے کیا ہے فروری میں اور سامان کب ملے گا ہم کو مئی میں ملے گا سامان موجود نہیں ہے تو علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ بے سلم اس سے الگ ہے اس لیے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی بے و شرح آپ کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم حضام رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ سودا لیتے ہیں میرے پاس کبھی وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو میں مارکیٹ میں جا پہلے سودا طے پہ کر لیتا ہوں پھر مارکیٹ سے لا کر خرید کر دیتا ہوں تو آپ اللہ طبقہ جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ اس کی دلیل ہے حدیث شخص کی جو نقد ہے فوری طور پر لین دین اس کے لیے شب ہے <تصفح> فوری طور پر جسے ہم پیسہ دے کر کے فوراً سامان لے رہے ہیں نہیں سامان ہونا ہے نا پیسہ لے کر کے جی جی جی ادھر میں تو سامان کہاں سامان موجود ہے سامان ہی سودا کرتے ہو سامان موجود تو نہ ٹھیک ہے یہ معدوم کون سا تھا اس کا وجود ہی نہ ہو آپ بیچ رہے ہیں سر ہاں دلی دوسری لا طبیعت ما سا انٹیک جو ہاں تمہارے پاس نہیں ہے عربی لینگویج پڑھیے عربی لینگویج شیخ رقم صاحب مجھ سے پرسو ملے تھے کرے تھے پڑھتے مطلب یہ بھی سمجھے کہ بہت بالکل یعنی وہ کمزور ہے تو پریشان ہو سمجھانے میں وہ بغیر میں پریشان ہو کیسے دورہ چل رہا ہے کافی دنوں سے موضوع آرمی ادب میں کافی دنوں سے گرامر وہ چیز بیچنے والا بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو ٹھیک ہے اگر اس کا مالک نہیں ہے تو یہی دلیل ہو جائے گی لاطب مالا سائن تک اس میں دونوں صورتیں ہیں آپ سامان آپ کے پاس نہیں ہے موجود نہیں ہے یہ آپ اس کے مالک نہیں ہے ایک تو یہ صرف نہیں ہے ایک آپ اس کے مالک نہیں ہے دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں لا سب میں دونوں چیزیں داخل ہیں جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں وہ چیز آپ نہیں بیچ سکتے اس کی مثال وہ میں نے بتایا ہاؤسنگ اسکیم کی جو پلاٹنگ ہوتی ہے پلاٹنگ سے پہلے فروخت کر بیچ دیا جاتا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پیسہ دے بھی دیا ہے تو آپ کو پلاٹ کرواتے کرواتے دس سال لگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی ہیں کوئی حکومتی یعنی کوئی فیصلہ ہو گیا کہ اس جگہ کو حکومتی اداروں کے لیے استعمال کیا جائے گا آپ کیا کریں گے اس وقت اس میں جیسے ہاکا یعنی جو بھی بیچ رہا ہے جو کمپنی بیچ رہی ہے جو ڈیلر سے بیچ رہے ہیں ان کی ملکیت میں ہو کاغذی اعتبار سے ان کے پاس اس کو عربی میں کہتے ہیں اوراق ثبوتیہ ہو سکتا ہے اعتبار اوراخ چیک سب رہتا ہے پیپر جو پلاٹ کا پیپر ہے بلڈنگ بنا رہا ہے بلڈنگ بنا رہا ہے پلاٹنگ سے پہلے پلاٹی سے پہلے اس کا مالک نہیں ہے نا پلاٹنگ کے بعد اس کو منظوری دے گی حکومت کیا خیال ہے تو ایسے مجھے اس کے بارے میں اس چیز کا جو ہے اس چیز کی مثال ایسی ہے جیسے لوگ جو ہے پلاٹنگ جو لوگ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت بڑا ایریا جو ہے کسانوں سے خرید لیا اب بات چیت کر لی ڈیلنگ کر لی زمین ہے دس کروڑ کی 20 لاکھ دے کر کے اس سے پاور آف اٹرنی لے لیا اب وہ مالک نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے لیکن اب کیا کر رہا وہ بیچ رہا ہے بیچ رہا بیچ, رہا بیچ, رہا بیچ کے پیسے دے رہا جی ہے یہ جی شرط اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے اس سے پورا چیپٹر الگ سے ہے اس سے پورا آ رہا ہے جو بائی کی ملکیت یا قبضے میں نہ ہو لکھا ہوا ہے جو آج کل سب ساری مثال ساری مثالیں اس وقت جب لوگوں کو جب میں یہاں پہ آؤں گا تب یہ میں اس لیے کر رہا تاکہ اگلا سمجھ میں آئے آپ کو کہ یہ مثال ان کافی ہے یہ جائز نہیں ہوگی جی ٹریڈنگ جو کرتے ہیں میں معذرت کے ساتھ میں سمجھا نہیں فتو غلط ہو جائے گا دلالی سب آئے گا اس میں دلالی سے کیا کرتے ہیں دلالی کمیشن پہ पास وہ سب اسی میں داخل ہے نا اس کی ملکیت میں نہیں ہے وہی تو حکیم رحضان نے کیا کہا میرے پاس خریدنے آتا ہے میرے پاس نہیں ہوتا ہے وہ سامان میں مارکیٹ سے لا کے دیتا ہوں یہ عتیم یا ثم الوں میں من السوق صرف میں بازار جا کر خرید کے لاتا ہوں کہتا ہوں ٹھیک ہے دے دو میں اس میں دے دوں گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے موجود نہیں اس کی ملکی اس کی بہت صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح ہے اس لیے کہ دھوکا اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے تو اسلامی شریعت نے انسانی حقوق کی بڑی حمایت کی ہے ہمیشہ اس پوائنٹ آف ذہن میں رکھیں آج اسی پر ٹیکا ہوا ٹیکا ہوا پاکستان میں ہندوستان میں یہی اسی پر ٹیکا ہوا ہے یہ بلڈنگوں میں اور جائیداد میں گاڑیوں میں سب کچھ موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سامان خرید یہ سامان آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسرے کو بیچ دیا دوسرے تیسرے کو بیچ دیا تیسرے چوتھے کو بیچ دیا کہ ایسا ہوتا ہے ابھی وہ سامان ہی نہیں ہے اگر پہلے نے مس کر دیا تو کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا اسلام نے انسانی حقوق کی حمایت کی ہے ایک لوگ کچھ غلط کابل کے بات ہے یہ جیسے کہ میں ان کی بات سمجھ نہیں سکا اس لیے میں صاحب پیسے پہلے لے رہے ہیں سامان لا کے بیچنے کی بات صحابی نے کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سامان لینے والا میرے پاس آتا ہے میرے پاس وہ سامان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو میں سامان لا کر دیتا ہوں نے کہا لا تبی صحابی کے خود چھوڑ دیجیے ان کا جو واقعہ ہے آپ یہ الفاظ کو بول کے پاس نہ بیچے اس میں پورا عام ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے با سلم سپنا ہے بس با سلم اس سے الگ ہے اس لیے کہ بے اسلم میں جو شرطیں ہیں وہ شرطیں اس کمی کو پوری کر دیتی ہیں کسی حد تک اس میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ چیز وقت مقررہ پر عام طور پر دستیاب ہو جاتی ہو یہ شرط اس, کی، اس شرط کی کمی کو کسی حد تک پوری کر دیتی ہے اس لیے علماء کرام نے ضرورت کے لحاظ سے اس کو اس سے مستنا کیا ہے اور یہ بدینے میں چل رہا جی حبیب صحیح حوالہ حوالہ ٹھیک حوالہ آئے گا جو آئے گا حوالہ یہ حدیث صحیح میں نہیں ہے یہ سکتا کی میں بخاری بخاری اس میں نہیں لیکن یہ حدیث صحیح ہے جی سر دعوت میں جی اگر وہ سچنا ہے ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جو بتا رہے ہیں تو وہ تھرڈ فلور کیسا بے سلم میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بتا رہے سلم میں سکھا بتائیے نا نہیں اس سے معدوم ہے ہری بھی کوئی چیز نہیںجود ہی نہیں ہے بیو ہیبرل الحبلہ ٹھیک ہے یعنی گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی آپ کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے آپ اس کی سفار دائر کر سکتے ہیں کچھ نکلے گئے وہ متکر ہوگا مومنت ہوگا دو ہوں گے اس کو سوال بلکہ دونوں میں فرق یہ ہے اس میں معذوم ہوتا ہے اس میں موصوف ہوتا ہے معذوم کا مطلب اس کا وجود نہیں ہے موصوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صفات متعین ہے صفات متعین عزشت سے کیوں نہ کہیں چار سطح اور میں کریں گے اسی عزت کی کمی کو پوری کرنے کے لیے لگائی ہے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بڑھیں جی جی بات پوری کر لیں اس کو اس کو یہی ہو رہا ہے ہاں یہی تو ہو رہا ہے جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے سب نے اس کا شکوا کیا ہے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ سریت کے خلاف ہے مطلب میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو لیتا ہے وہ آیا ہمارے پاس اور کچھ آرڈر لے کے گیا جو پاس نہیں آرڈرس میں فرق ہو گیا آپ اس کو بات نہیں سو یہ میں یہ ہو گیا آرڈرس لے کے گیا اس کا مطلب میں جائے گا وہ اس کے پاس نہیں ہے وہ سعودی عرب جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے آرام آرام سے جی کوئی دیجئے کوئی اگر سوال کرے تو اس کو مطمئن ہو جانا دیجیے ٹھیک ہے نا کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے دوسرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی آتا ہے آرڈر لے کر کے جاتا ہے تو آرڈر جو لے کر کے جاتے ہیں جو لوگ تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی بے بالکل پکی نہیں ہو جاتی اس میں اختیار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی لیں گے کہ نہیں لیں گے کچھ اس طرح سے باتیں اگر اختیار ہے تو پھر اس میں کیا کہتے ہیں یہ درست ہے بے سلم کے اس میں آ جائے گا اور اگر ایسا نہیں بالکل اختیار نہیں ہوتا جا, ہے چیز جو ہے اب وہ اتنی بالکل واضح اور صاف نہیں ہے تو پھر اس کے معاملے میں یہ اس طرح سے بعد میں کیا کہتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں आर्डर कुछ होता है चीज कुछ आ जाती है जी यस जी फरम श्रम की चार लिखवाई शर्तें शर्त चार नहीं मैंने बहस की, की शर्तें है। शर्त हैं ये ऊपर है, की दो शर्तों में अलग अलग एक साथ होनी जी चारों एक साथ होनी चाहिए शर्त मतलब ये नमाज गौ शर्तें हैं استقبال قبلہ اردو تو اب اردو کر لیا استقبال قبلہ نہیں کریں گے نہیں ہوگی یعنی شرط کا مطلب یہ ہوا چاروں ساری شرط مکمل موجود ہو تو وہی دلات تو میں نے کہا, کہا جی لازم لازم علماء کے اتفاق کے ساتھ بے شرم الگ ہے اس سے استنا ہے یعنی اس حکم سے الگ ہے جیسے کیا نام طواف وافع ودا کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے واجب ہے سب کے لیے واجب ہے نا لیکن حاضرہ عورت اس سے مسئلہ ہے اصل حکم یہی ہے واجب ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو مسئلہ کیا گیا اس کے لیے رخ آئی ہے تو جو چیز مسئلہ ہو اس کے حکم اس کو دوسرا حکم دیا جائے گا سمجھ بات یہ ہے یہ حکم بے سلم کا یہ حکم لا ما تب تک سے الگ ہے کیا گیا ہے ٹریڈنگ میں بھی جو ہے مال کے تو اگر ہوتے ہیں تو یہ قاعدہ بتا رہا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ اس قاعدے پر میں ساری چیزیں سمجھ کر کے فٹ کر کے آپ کو پتہ دے سکوں اس لیے کہ جو لوگ اس میدان میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قاعدہ اس پر فٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اصل یہی ہے یہ بائیک کے مسائل میں اصل یہی ہے لوگ اس میں ایک دوسرے سے ممتاز کیوں ہوتے ہیں کہ جن کو جانکاری جو لوگ بینک پہ لکھتے ہیں بینک والوں کے پاس جاتے ہیں ان سے پوری رپورٹ لیتے ہیں تفصیل اس کے بعد بینک کے مسائل پہ لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں ہوتا بینک میں کیا ہو رہا ہے جیسے کتاب اردو میں ہے پاکستان کی سالے میں لکھی ہے اس کتاب ہو رہا ہے میں بینک کے مینیجر کے پاس گیا ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ ہو رہا تو کیسے ہو رہا ہے پھر اس کی روشنی میں انہوں نے اس کو کیا تو اس طرح اگر صفات متائیے نا تو اور یہ سرتے پائی جائے تو کوئی عرض نہیں ہے یس سر اچھا تیسری شرط کیا ہے جی سامان کے مطابق مالک کو سامان Box box> سامان کو خریدار کے حوالے کرنا ممکن ہو خریدار خریدنے والا خریدنے والا خریدار خریدنے والے کے حوالے کرنا حوالے کیا جا سکتا ہو جیسے اس کی مثال ہے کہ उड़ते हैं पढ़ने को आप बेचते दे। आपका कबूतर है मेरा कबूतर है मैं इसको बेच रहा हूं दस रियाल में आप ले लें कैसा दे आप ले लें उसको <laughs> आपके पास तालाब है जी आपके पास तालाब है मछली है उसमें ठीक है आप बेच दे हो सकता है उस मिदार में मछली मेरे उसमें कुछ सकते हैं उसके बाद में आए हाँ मछली कुछ सकते हैं मतलब मछली کا اندازہ لگانا ممکن ہو صاف نظر آ رہی ہو ہو سکتا ہے آپ بیچ رہے ہو اندر ہو ہی نہ تالاب گہرا ہونے والا ہاں حوالے نہیں کہہ سکتا ہاں پتا جیسے اب بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی ابھی آگے مثلا مولی کیسے بیچتے ہیں لوگ پیاز کیسے بیچتے ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کو حوالے کیا سکتے ہیں ہو سکتا ہے نکال لاؤ ساری مولیاں سڑ گئی ہوں کس کا نقصان ہوگا تو سب چیز ساری بتائیں گے تو اصل یہ ہے کہ سامان کو خریدنے والے کے حوالے کیا سکتا ہو جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کا بکرا ہے اور رسی توڑا کے بھاگ گیا یار بھاگ گیا ہے لے جاؤ اس کو دو سوریان میں لے لو جیسے کہ کوئی انڈیا سے پاکستان کی کوئی چیز فریج ہے اور پھر وہ چیز کو بہتر ہے پاکستان والے کو بتاؤ یہ چیز انڈیا جا نہیں سکتی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے جو بھی اب اس کی تو بہت ہزاروں مثال میں تو یہی کر رہا ہوں نا کہ اس, اس مسئلے میں بویو کے مسائل میں اگر نصوص موجود ہوتے تو پھر یہ درس قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یار مصوص کریں یہ قاعدہ ہے آپ اس کو ہزاروں مثال فٹ کر سکتے ہیں کیا خیال ہے آپ سمندر کے اس پار ہیں میں سمندر کے اس پار ہوں ٹھیک ہے ڈیل کر رہے ہیں فون سے سامان کشتی نہیں ہے کیسے پہنچائیں گے سامان ممکن نہیں سب کر رہا آپ کی ملکیت میں ہے سامان موجود ہے ویڈیو کیمرے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایم پہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن سامان پہنچانا ضروری ہے کیسے پہنچائیں گے آپ کشتی بھی نہیں ہے تو سے ہی نہیں ہوگی بہت ساری مثالیں آپ لا سکتے دماغ سے نکال سکتے ہیں وہاں پر اگر جو خریدار ہے اس کی سوالات ضروری بھی ہے کیا کریں اس وقت میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ سوالات ہوں گے اس سے لیکن لوگ نہیں سمجھ جلدی سے کیا کرنا چاہیے جی فرمائیے اس کے پاس دونوں پارٹیز میں ہاں وہ اس کی ذمہ داری ہوگی یعنی یہی ہے کہ جو یعنی اوور سے جو چیز آ رہی ہے تو خریدتے خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشتی وغیرہ شپمنٹ وغیرہ کا انتظام وہی بہت کر لے اگر اس طرح کی یعنی اگر یہ شرط لگا رہا ہے اور بیچنے والا بیچنے والا اس سے راضی ہے خریدنے والا راضی ہے ٹھیک ہے کوئی غرض اس میں کیا ہے اس کی شرط لگا رہا ہے اس کو صورت کرنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے سورت میں جس بھی صورت میں سامان کو حوالے کرنا ممکن ہو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایسی صورت کی بات ہو رہی ہے کہ اس سورت میں سامان کو خریدار کے حوالے نہ کیا جا سکتا ہو جیسے میں نے مثال دی ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بیچنا رسی توڑا کے بھاگے ہوئے بکرے کو بیچنا بہت ساری مثالیں اس طرح آپ لا سکتے ہیں بکرا پکڑ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے پانچ سو روپیہ کا بکرا ہے آپ نے تین سو میں کی بیچا ہے عموماً ہی ہوتا ہے میں آپ سے پانچ سو کا بکرا تین سو میں پانچ سو میں نہیں لوں گا مجھے نہ ملے تو آپ کا بھاگا لگ جائے گا بھاگا ہوا ہے سامنے نہ بھاگے تو پکڑ لیں گے یہ بس یہ ایک شرط اور اس میں کچھ شرط ہے یہ سفر ختم ہو جائے گا لیے لمبا ٹائم لگے چائے کے لیے چلو ٹھیک ہے تو یہ نماز کا ہے کی کا وقت ہو گیا ہے